شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لام را یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں کسی وقت کافر لوگ ارزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے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 کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ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 اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو جیئے ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوط کے گھر والے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 اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائی بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں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 اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے